جی تو حدیث نمبر بانوے ان شیطان شیطان چلتا ہے انسان میں خون کے چلنے کی طرح یا خون کے چلنے کی جگہ تو مجر کیا ہے یا تو ظرف کا سیرا ہے یا مصدر ہے ظرف ہوگا تو چلنے کی جگہ میں مصدر ہوگا تو خون کے چلنے کی طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ طاقت دی ہے اور قوت دی ہے کہ وہ انسان میں اتنا اثر انداز ہوگا کہ اس کو وسوسہ ڈالے گا اب اصل کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اس کے وسوسوں کی طرف متوجہ نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی سے اگر کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو بھی جائے کہ شیطان کا تو کام ہی وس ڈالنا ہے انسان کا کام کیا ہے اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگے اما من کہ جب شیطان تجی وس ڈالے ڈالے ماین ضن کمن شیتان نزغن فستا اللہ تعالی کی پناہ ماں تو شیطان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور پھر یہ کہ وساوس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے وساوس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے وسوسہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ وسوسے کو لانا اور اسے اپنے اوپر سوار کر دینا یہ بری, بری بات ہے وسوسہ آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ تو انسان کا کمان کی بات ہے بھائی وسوسہ اسی کو آئے گا نا کہ جہاں کچھ عبادات ہوں گی جہاں اس کا کوئی اخلاص ہوگا تو وسوسہ آنا بری بات نہیں ہے بلکہ وس کو لہانا اور پھر اسی کو ہی لے کر بیٹھ جانا یہ بری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ اس انسان پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے وہ انسان کو انسان پر اثر انداز ہوتے اور اس کو بس پھنسے ڈالتا ہے خون کی طرح اس کی رگوں میں بھی رواں دواں ہوتا ہے اور خون کے چلنے کی طرح یعنی جس طرح خون چلتا ہے اور انسان کو انسان نبل حرکت کر رہی ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن چل رہی ہوتی ہے اسی طرح کیا ہے شیطان ہے کہ شیطان بھی ہر وقت کیا ہے انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بس یہ انسان کی آزمائش کے لیے اگر انسان اس کے وساو سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اپنا معبود بنا کر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن جو اس کے وساوچ میں پھنس جائے گا کہ یہ مختلف طریقوں سے جب اس کو اپنا بنا لے گا اس کے برے اعمال کو بھی اس کے سامنے مزین بنا کر پیش کرے گا تو اب یہ ہے کہ یہ انسان ناکام ہے سے پیچھے آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ انسان کیا ہے وہ حدیث شیطان کے حوالے سے خیر برحر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کے وساوس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی یہی اس کے لیے آزمائش ہے ٹھیک ہے اور شیطان کو بنایا ہی اس لیے کہ جو اس سے بچ کر زندگی گزار کر چلا جائے گا وہ کامیاب ہے اور جو اس کے جال میں پھنس گیا تو وہ ناکام ہو گیا انسان مجردم بے شک شیطان یجری چلتا ہے من ال انسان کے اندر مجرد دم خون کی طرح دوسرا معنی مجرد دم خون کے چلنے کی جگہ میں ان شیطان بے شک شیطان یجری چلتا ہے منل انسان انسان میں مجر دم خون کے چلنے کی جگہ میں یہ خون کے چلنے کی طرح اللہ تعالیٰ مجھ سے میں تمام تمام کے حامی عناصر ہوں سب کو خیرافیت سے رکھیں سب کو حق و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح صحیح دین سیکھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدہات رسومات سے بچتے ہوئے صحیح خالص دین پر ہم سب کو قائم اور دائم رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما دیں اپنے دین کا کام ہم سے لے لیں اللہ تعالیٰ مجھ سے متا تمام کے بھی میں ناصر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ